بد اللہ رسول اللہ صلیم بقول ورنبی جین بازی حدیث کے بعد آج کے درس کا عمان کب کا محدثین کب محدثین یعنی محدثین حضرات کے اسماں اور ان کے درجات اسماء اور درجات محدثین محدثین کی درجات پانچ ہیں مسمد محدث حافظ حجت حاکم تیار ہیں یعنی مسمد اس مد ہر اس محدث کو کہا جاتا ہے جو کہ حدیث مبارک با سے صحیح نقل کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محدث ہے عالم بالحدیث ہو یا حافظ بالحدیث ہو یہ ضروری نہیں ہے مجھ کسی حدیث کو سنج سے ذکر کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں یا مسد سنج سے حدیث کو ذکر کرنا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بالحدیث ہو عالم بالحدیث بعد میں کہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے دوسرا مقام جو ہے وہ محدث کا ہے محدث کنڈمئی یش تغل بنقل بے ہر اس صاحب کو کہتے ہیں جو کہ جو کہ مشغول ہو حدیث مبارک کے نقل کرنے میں بیان کرنے میں اب اس میں محدثین کی دو اصطلاحات ہیں متقدمین اور متاثرین متقدمین وہ کہتے ہیں کہ اشتغال حدیث کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی رکھتا ہو درجات حدیث سے اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ حدیث قوی ہے یہ ضعیف ہے یہ مجرو ہے یا یہ جڑ سے خالی ہے پھر کہتا جب تک بخاری شروع نہیں ہوئی تھی جو اصطلاحات میں بیان کرتا ہوں اس میں انشاءاللہ شاء آپ اگر میرے پہلے اور بعد میں آنی پر آپ کا اعتراض نہ ہو تو آپ کے لیے تکرار میں مجھے کوئی اتراض نہیں ہے کہ تو دس دفعہ بھی تکرار کروں گا اور اس لیے کہ آپ یاد کریں یہ ضروری ہے تقدمین حضرات کہتے ہیں کہ محدث اس کو کہتے ہیں جو شغل رکھتا ہو حدیث کے بیان کرنے کا اور اس کے ساتھ عالم بالحدیث ہو جرہن و تعدل کہ یہ حدیث مجروح ہے یا یہ حدیث جرح سے خاری ہے دان کی اعتراض ایس کے حدیث کی صنعت پر یا متن پر کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے اس کو محدث کہتے ہیں متاثرین حضرات کہتے ہیں کہ محدث ہر اس صاحب کو کہتے ہیں جو کہ مشتغل بنقل الحدیث ہو یا مشتغل ب علم الحدیث ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بالجرح حاوت بھی ہو بال صحیح بھی ہو بس پل میں یشتر کے لوگ بھی درسی جیسے واقعات نقل کرنے والے کو آپ اخباری کہتے ہیں تاریخ ذکر کرنے والے کو آپ مورخ کہتے ہیں یہ بھائی مورخ ہے تاریخ نقل کرتا ہے یہ اخباری ہے اخبار خبری دیتا ہے تو یہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اب ایلن حدیث کے ساتھ متن و سند جرح و تازی یہ ضروری نہیں ہے تیسرا مرتبہ ہے طبقات المحدثین میں حافظ الحدیث کا حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو تقریباً ایک لاکھ احادیث متنن و سندن یاد ہوں ایک لاکھ حادیث متن اور سند کے لحاظ سے جس کو یاد ہو تو اس کو کہیں گے کیا حافظ الحدیث بعض علماء نے یہ بھی ساتھ جمع کیا ہے کہ اس کو ایک لاکھ حدیث متن و سندن و جرحن و تعدیلن سب یاد ہو بہت مشکل کام ہے لیکن جب علام ربان کسی پہ نہیں مشکل کرتا تو اس کے لیے <سلام> علماء ایسے گزرے ہیں انسان عقل حیران ہو جاتا ہے ان شا کشمیری رحم اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ داروی میں دیوبند کا جو مکمل بڑا کتب خانہ تھا وہ سب ان کو یاد تھا حسین احمد مدنی رحم اللہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ان کو بخاری اور ترمیزی دونوں متنند اور سنا دن یاد تھی یہ اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو اللہ نے اتنی ذہانت عطا کی تھی تو ایک لاکھ حدیث جس کو سردم اور متن یاد اس کو حافظ ہوں نمبر ہے حجت فل حدیث یا حجت الحدیث حجت فل حدیث یا حجت الحدیث حجت فی الحیث کو خوش نصیب شخصیت کو کہتے ہیں جس کو تین لاکھ احادیث متن و سندن یادوں تین لاکھ احادیث متن و سندن یاد اس کو کہتی ہوں جت فلحدیس پانچوں نمبر ہے ہاکم فلحدیث ہاکم فلحدیث اس کو کہتے, کہتے ہیں جس کو سات لاکھ احادیث یاد ہوں متن و سنتن جیسے حاکم ہو گیا ابو زرا ہو گیا وغیرہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جملہ مرویات منقولہ من صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یاد ہو اس کو حاکم فلا دے سکتی لیکن یہ نظام جو ہے یہ نظام لفظی ہے اس لیے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جملہ احادیث جو کہ نقل ہیں وہ ساتھ لاکھ جملہ حدیث ہے جو نقل ہیں وہ ساتھ لاکھ بعض کہتے ہیں وہ احادیث مبارکہ جن پر جن کا مدار ہے اور منسوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں وہ کتنے ہیں وہ سب اس کو یاد ہے ہاں الحدیث سات لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو متن و سندن حافظ الحدیث ہاکم فلحدیث جن کو پوری حدیث یاد ہو اس کو کہتے ہیں حا... حاکم فی الحیث تو ہم نے پانچ باتیں کی ہیں اس لیے اس پانچ سے ہماری بہت محبت ہے رسول اسلام بھی پانچ ہے نمازی بھی پانچ ہے تو طبقات پات کتنی ہے سے چارا دور گئے تو با. تو م... کیا مسند یا مسند محدث حافظ الحدیث حجت الحدیث با. یہ ایک ہو گیا اب دوسری بات انہوں نے لکھو تب کا تو الحدیث یا یوں لکھو درجات و قطب الحدیث بے اعتبار القوت درجات و قطب الحدیث بے اعتبار قوت السند عادیش کی کتابوں کی درجی بلحاظ قوت السند کے کہ کون سی کتاب مقدم ہے کون سی کتاب مؤخر ہے سب سے پہلے جو متفق علیہ بات ہے سب سے اعلی اور قوی تر درجہ جس کتاب کو کتب احادیث میں حاصل ہے الحمدللہ للہ بخاری شریف یہ بعد میں میں آپ کو کہوں گا کہ بخاری شریف جو ہے یا سہول قتب کیوں ہے اور اس کی یہ درجہ کیوں حاصل ہے اس کی جملے جو روایت راوی ہے کسی پر جرح نہیں ہے اللہ اسی افراد اور مسلم کی روایت کی راوی پر کسی پر جرح نہیں ہے سوائے ایک سو ساٹھ کی لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے کہ وہ جرح کی, کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ بعد میں بیان نہیں کروں تو سب سے کبھی کتاب وہ لحاظ قوت صنب بخاری شریف ہے سانین مسلم شریف اب یہاں سے محدثین کی تین رائے گزر آتی ہیں ان پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اول درجہ امام بخاری کا دوسرا مسلم کا اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اکثر محدثین کہتے ہیں تیسرا درجہ ابی داود کا ہے تیسرا درجہ ابی داؤد کا ہے چوتھا درجہ نسائی کا ہے پانچواں درجہ ترمیزی کا ہے چھٹا درجہ ابن ماجہ کا ہے ابو داود نمبر تین نسائی نمبر چار ترمیزی نمبر پانچ دوسری رائے یہ ہے ابو ابوداؤد نمبر تین ترمیزی نمبر چار نسائی نمبر پانچ ابن ماجہ نمبر چھ تیسری رائے یہ ہے کہ تیسرا مرتبہ نسائی کا ہے چوتھا ابو داؤد کا ہے پانچواں ترمیزی کا ہے چھٹا ابن ماجہ کا ہے ولیمہ سقیمہ یا شکیل مذاہب اور سمجھے آپ ترتیب کیا ہے ابو بخاری شریف مسلم شریف ابو دارود شریف نسائی شریف تلمیزی شریف ابن ماجہ تو اب مسائی جو ہے ترمیزی آگے ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ ابو دارود کے بعد مقامی تلمیزی ہے اس کے بعد مسائی اس کے بعد ابن ماجہ تیسرا یہ ہے کہ نسائی ابو دارود کے جو مقدم ہے لیکن مشہور جو آج ہمارے علماء میں جو بات مشہور ہے تو بہر تک دل ابو داود جو ہے ترمیزی پہ مقدم ہے اور ترمیزی کا درجے رابعہ اکثر حضرات کہتے ہیں آپ کو کتنی باتیں ہوگی دو باتیں ہوگی یہ ایک دن کا سبق ہو گیا اس لیے کہ ان اوائل میں جو ہے نا جو حضرات ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے محترم بیٹے نے جو حدیث کیا ہے تو پتن کو بھی ہے کہ یہ اتنی باتیں ہوتی یہ بھی ہمارے بابی نے موقف والے مجھ سے پڑھا ہے اس کے بعد قلعہ دیدار سنگھ نے تازت اللہ صاحب اللہ کام لتا فرمائے اور ان سے دوس پڑھ کر یہ فرق سال لگایا پھر ان کو زور کے بخاری سننے کا ہے میرا ان سے وعد ہے کہ میں آپ کو بخاری پڑھاؤں گا تو یہ ایک سبق ہو گیا اب آگے دوسری بات یہ جو عنوان تھا یہ کیا تھا مجھے سناؤ شاب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما اب یہ جو درجات کتب الحدیث ہے بے اعتبار قوت سند ہے اب میں آپ کو تیسرا سبق دوسرا سبق آج کے نسب سے پڑھانا چاہتا ہوں درجات کتب الحدیث بے اعتبار درس و تدریس درجات و قطب الحدیث بے اعتبار درس و تدریس پھر آپ کو اس کے خصوصیات ذکر کرتا ہوں جمان لکھو اول ترمیزی سان ابودا سالسن بخاری راب مسلم نسائی. ابن یہ درجات کتب الحدیث بے اعتبار تدریس چونکہ میرے استاذ بخاری اور ترمیزی مولانا ابسان ہے اٹوڑے پھاٹک والے مرحوم میں پھر آپ کو اپنا صنعت بتاؤں گا شاول اللہ رحمہ اللہ اور میرے عجز کے درمیان سات درجے ہیں تو بوڑھوں سے پڑھنے میں یہ فائدہ تو ہے اور پھر جب میں آپ کو بخاری شروع کروں گا صنعت بیان کروں گا تو اس سے بھی درجہ میرا ایک کم ہے زیادہ بہت قریب ہے اس لیے کہ میں نے بخاری کی باب بدول وہی اور امامت عام البنیات شی الحادی محمد زکری رحمہ اللہ سے بھی سنی ہے تو اس نسبت سے میری صنعت بہت آگے ہو گئی ہے تو پہلے لوگ جو آپ نے تو مشکلات پڑا ہے چار سو میل سفر کیے ادبی سر اپنے صنعت کو آگے کرنے کے لیے تو اگر آپ میرے لیے آدھا گھنٹہ اور پندرہ منٹ انتظار کریں تو ایسی کوئی بات نہیں اور مجھ سے بھی ہو گیا ہے بس میڈیا بھی پریشان اچھے جی بات سمجھتے ہیں ہم آپ دم شابلم سانسن ہاں، بات کرا تو مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کی وساتت سے یہ بات ہے کہ دارلون میں دیوبند میں بسا ایسا بھی ہوتا تھا کہ در حدیث افتتاح در سے ترمیزی سے کیا کرتے تھے پہلے ترمیز سے افتتاہ کرتے تھے ہم نے تو بخاری افتتاہ کیا نا وہ ترمیزی سے افتتاہ کرتے تھے ترمیزی شریف کے بعد پھر بخاری شریف اب آپ یہاں پہ وجہ سنیں آپ کو وجہ بتاؤں ترمیزی بیوار درس مقدم ہے اس لیے اگر کوئی چاہے کہ میں معلوم کروں مذائب فقہا فی الحادیث تو ترمیزی پڑے اب اب نے ترمیز شروع کی ہے کہ نہیں ابھی تو مقدمے ہوں گے لیکن جب آپ مسلم فصل پڑھیں گے نا وہ اس کے بہت عجیب انداز ہے باب ما فی مسلط فلان تو آخر میں وہ کہہ دیں گے کہ وکا ذہاب علبسریوں وکال کوفیوں وغیرہ زیادہ کا بسرین یہ کہتے ہیں کوفین یہ جی کہتے ہیں تو اس لیے ترمیزی مقدم ہے کہ ترمیزی سے معرفت مذاہب فکہ معلوم ہوتے ہیں اس لحاظ سے ترمیزی درس کے لحاظ سے مقدم ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کتاب کے اندر بتاتے ہیں کہ وہ قصہ وارے کثیر من اماں وغیرہ کبھی کبھی نہ کروں میرے پاس تو مثال کے طور پر میں ایک جگہ آپ کو بتا دیتا کہ نکاح یہ اس پر آلو کو جا رہے اس پر عالی بسر جا ہے اس میں سفیان ہے اس میں افلاح ہے یہ ہے مذاہب بیان کرتے ہیں شریف ابو داؤد شریف سے حاصل ہوتے ہیں معرفت مخبوق معرفت دلائل علی المذاہب ابو داؤد شریف سے دلائل احادث معلوم ہوتی کثرت احادث یعنی من نے دلائل اس لیے کہ ابو داود شریف میں ایک باب میں مختلف روایتی نقل کرتے ہیں اور اس روایت میں آپ کہیں گے فلاں کے لیے دلیل ہے یہ فلاں کے لیے دلیل ہے یہ فلاں کے لیے دلیل ہے یہ فلاں کے لیے تو مذہب معلوم کرو مذاہب فکاہ تو ترمیزی پڑھو دلائل معلوم کرو عل مذاہب تو ابھی داؤد پڑھو تیسرا مرتبہ ہے بخاری شریف کا کیوں بخاری شریف کی خصوصیات کیا ہے معرفت دقائق اجتح... دقائق امور اجتہادیہ کے ایک مسئلے پر اگر ایک مسئلے میں کی باریکیاں جاننا چاہو تو پھر بخاری شریف پڑھو ایک ایک رواج جو ہے کئی کئی مرتبہ لائے گا جس طرح نملعمال و بنیاد یہ پانچ مرتبہ لاتا ہے اور ہر جگہ اس کا اپنا, اپنا ایک انداز ہوتا ہے ہر جگہ اس کے اپنا انداز ہوتا ہے اگر آپ ایک مسئلے پر اشتہاد کی باریکیاں معلوم کرنا چاہتی ہو تو پھر بخاری شریف پڑھو تین ہو گئے چار چوتھا درجہ مسلم شریف کا اگر ایک حدیث کو مختلف صنعت سے جاننا چاہو تو مسلم شریف پڑھو اگر ایک حدیث کو مختلف اسانی سے جاننا چاہو تو پھر مسلم شریف ہے مثلا مسلم شریف یہ ہے نا ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہ آ گیا بس ایک ورک آ گیا ہے جب یہ مسئلہ آ گیا ہے اب دیکھو یہ ایک رواج ذکر کرتے ہیں پہلے میرے پاس یہ صفحہ 122 سو بائیس مثال ہے یقین امیر علی امر مسلم یہ ایک حدیث ہو گیا اب یہ حدیث کا متن بیان ہو گیا حدثنا سنا اقبا آخر نہ آتے نہ حدیث الحسن ان محاق کوئی متن حدیث نہیں ہے دوسری باقی راویوں سے ذکر کر کے آخر میں کیے جی اما ہوا حدیث الحسن پہلے حدیث حسن تھی اب دوسن سی بھی بمثل حدیث حسن آ گئے. اب دیکھو تیسری حسنت بمثل حدیث حسن ایک روایت کو ایک حدیث کو مختلف راؤوں سے اگر جاننا چاہو تو مسلم شریف آپ سمجھ گئے یہی وجہ تھا کہ دا اب دیوبن میں دیوبند و کل میں یشل کو مسل وہ یہ ہے کہ بخاری اب ابو ابوداود یہ مکمل پڑھاتے تھے مسلم شریف کا مقدمہ اور کتاب المان پھر مسلم شریف کا جلد ثانی بو پڑھاتے تھے کتاب المارت اس, کہ اس میں مسلم اس پر کیا سے ایک حدیث کو اگر آپ مختلف سندوں سے معلوم کرنا چاہو تو کیا پڑھو مسلم شریف پڑھو اچھا اگر مختلف سندوں سے یا ایک مختلف سندوں سے آپ نے ایک مسئلے پر حدیث معلوم کرنا ہے تو نسائی پڑھو نسائی میں ایک حدیث آئے گی ایک صنعت سے پھر وہ دوسری حدیث آئے گی پوری دوسری صد سے تیسری حدیث آئے گی اسی عنوان پر چوتھی صد سے تو ایک مسئلے پر اگر آپ نے کثیر روایات جمع کرنا ہے مختلف روایت جمع کرنا ہے تو نسائی پر اگر انہیں احادیث پر آپ نے زوائد دیکھنا آئے تھے ابن ماجا پڑھو ابن ما کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ زواد فل حدیث بیان کرتے ہیں جیسے وہ رواج تھے نا المبیا اہیان پھر تو تو ابن ماجی میں یہ فن ابی اللہ ہریزت آئیے زیادہ ابن ماجی کے علاوہ کسی کے پاس بھی اگر تم زواحد حدیث دیکھنا چاہو تو ابنی اب یہ ترتیب و کتب الحدیث بےتبار درسی و تدریس اولا اولن تلمی سان ابوداسالسن سہارا بھیان شابش جنہ پترو خام سن مسائی ساد بس ہمیں اس افراد کی ضرورت ہے اب سمجھ گئے یہ دوسرے سبق کا اد حصہ ہو گیا کےکے تو نہیں ہونا <تصفح> پرچ امریکی نام ہوم خری بام دین اچھا آگے جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کل ان شاء اللہ میں بہت وقت آپ کا آگے کرتا ہوں آپ کے وقت کی, وقت کی قیمت بھی ہے میرے پاس اور ان شاء اللہ آپ یہ نہ محسوس کریں گے کہ آدمی حج کیلے چلا گیا ہماری کتاب میں روزانہ آپ کو دو دو سبق پڑھاتا ہوں آگے اس سے آگے عنوان لکھو یعنی یوں لکھو اصماؤ کتب احادیث یا اس طرح لکھو اقسام قطب احادیس الجامیہ سنن جامع الجامع یہ ایک نام ہے حدیث کا سنن یہ دو ہے ٹھیک ہے جامع کس حدیث کس کتاب کو کہتے ہیں جامع ہر اس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی جو کہ مشتمل ہو یا مشتمل ہو آٹھ مضامین حدیثی پر جامعہ اس کو کہتے ہیں جس جو مشتمل ہو آٹھ مزامین حدیث پر جیسے سیر آداب عقائد احکام اشراط فتن مناقب ان پہ جو مزامین مرتب ہو تو تفسیر آٹھوں تفسیر جب ان پر جو کتاب مشتمل عمل ہو تو اس کو ہم کیا کہیں سیر و آداب تفسیر عقائد شیل کو سیل آداب تفسیر و عقائد فتم اح فتن اثرات احکاموں مناقب سیر آزاد تفسیر و عقائد فتن اثرات احکاموں مناقب دیکھیں کتنے ہو گئے جیسے مغازی ہو گئے آداب جیسے آداب العقل و شرب ہو گئے ترویجانی میں جب اتیما آتی آداب القل سنوان ہے تفسیر اور عظیم کی آیتوں کی تفسیر عقائد تو آپ کو پتہ اصول ایمان ہے فتن امتحانات جو مشکات میں آپ نے پڑ چکے ہیں اس کے بعد اشرات الساع ہے اس کے پاس احکام ہیں اس کے بعد مناقب کے بصاب ہیں ہر کتاب حدیث جو کہ ان آٹھ مزامین پہ مشتمل ہو اس کو ہم جامع کہیں گے سیر آداب تفسیر و عقائد فتن ہر شاب سے آگے بھی پاڑو کوئی نہیں فتن احکام اشراتو و مناقب فتن اشرات احکاب منا کے میں <متصفح> نے گنگ میں ختم بخاری پرجیش اشار پڑے تو اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اس روڈ پہ آ رہا تھا تو میں نے اشتہادی اس کا ایک معنی کیا تو او اشتحادی معنی جنگ یہ نہیں کتاب میں اعتماد کرو سیر آداب تفصیر و عقائد سفر ادب سے کرو علم تفسیر ملے گی جی علم تفسیر سے اصلاح عقیدہ ہوتا ہے فتن سے بچتے رہو احکام الہی مانتے رہو اشرات صاحب کو دیکھ کر عبرت کرو مناقب صحابہ یاد کرو تو ان میں نے کہا یہ میرا ایک اتحادی ذوق ہے سفر میں تو لوگوں نے بہت پسند کیا تو یہ آٹھ مضمون اب دیکھو بخاری بل اتفاق جانی ہے اس کا نام ہے آپ کو پتہ ہے اس کا پورا نام ہے جو نہیں لکھا نہیں لے لکھا بخار ہے بخاری ہے اس کا پورا نام ہے جلدا سے بخاری ہاں اس کو لکھتے ہیں اجام سی ال بخاری اس کا نام ہے اجام سی بخاری جا بخاری بالاتفاق جامع ہے ترمیزی شریف جو ہے نا اس کو بھی جامع ترمیزی کہتے ہیں پھر میں آپ کو اختلاف بتا تو اس کے بھی جامع ترمیزی اس لیے کہتے ہیں کہ ترمیزی میں بھی کتاب و تفصیل بمقابلے باقی کتب کی تفصیل سے ہے اب اس میں اختلاف ہے کہ مسلم شریف جامع ہے اور کیا نہیں ہے دیکھا ہے کہ مسلم میں تفسیر کتاب التفسیر مختصر ہے تو جامع نہیں کہا جنہوں نے صرف لحاظ کتاب التفسیر تفصیل کیا ہے اگرچہ اختصار ہے تو مسلم کو بھی جامع کہتے ہیں تو بخاری ترمیزی مسلم یہ جامع ہے اس لیے کہ ان میں کتاب التفسیر موجود ہے اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جس کو سنن کہتے ہیں سنن ہر اس کتاب حدیث کو کہتے ہیں جو کہ احادیث کو ذکر کرتے ہیں بترتیب فکی بترتیب فکی فکی ترتیب کے مطابق جو حدیث ذکر کرتے ہیں اس کو سنن کہتے ہیں اب آپ نے ہدایت پڑھا ہے سی ٹی کی کتابیں پہلا بات کتاب و